السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سکے لنا میں اہل فَإِنْ ذَرَأْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يُكَذِّبُ مَا نُوحِي بِهِ وَمَالِ أَحَدِنَا عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تجزى گزشتہ آیات کے اندر آپ کے سامنے کل یہ بات آ گئی تھی کہ انسان کی دوبس میں ہیں پھر ان دونوں کے تین تین اوسع اللہ نے بیان کیے تو پہلی جو قسم کے لیے ہے جس کے تین اوصاف ہے وہ کامیاب ہے اللہ اس کے لیے راحت کا راستہ آسان فرما دیں گے اور جو دوسری قسم ہے وہ ناکام ہے اس کی تین ہیں ہے وہ اماں بقی وسطنا تزلخنا یہ جی تین اوصاف والے یہ ناکام ہیں اللہ ان کے لیے مشکلات کا راستہ آسان کر دیں گے آج ہم پڑھیں گے وَمَا عن اذا تردّا।, تردا کا معنی میں نے آپ کو بتایا گرنا ہلاک ہونا ہلاک ہونے سے مراد کیا ہے عذاب کا مستحق کہ یہ شخص عذاب کا مستحق ہے تو اگر اس کا معنی گرنے کے ہم کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ موت کے بعد قبر میں اور پھر قیامت کے دن جب وہ جہنم میں گرے گا تو اس کا مال اس کو کوئی دفعہ نہیں دے گا عام طور پر بکیل بخل اسی لیے کرتا ہے کہ یہ مال وقت پر کام آئے گا تو وہ بنیادہ اس کا جو مال ہے وہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا ادا تردہ جب وہ ہلاک ہوگا تو اللہ نے فرما دیا گویا کہ, کہ مال کنجوسی کی شہید حاجت کے وقت کوئی کام نہ دے گا بلکہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا گزشتہ آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے نیکوںکاروں کے لیے راحت کا راستہ سکون کا راستہ آسان کر دیا اور بدکار لوگوں کے لیے مصیبت کا راستہ آسان فرما دیا تو ذہن میں یہ چند سوالات پیدا ہوتے ہیں چند سوالات آتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے تو سب کے لیے نجات کیوں نہیں ہے سب کے لیے راحت کیوں نہیں آسان فرما دی سب کچھ تو اللہ کے اختیار میں ہے دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور کتابوں کے نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی اور تیسرا اعتراض یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ ہی کی توفیق سے ہم نے کی کرتے ہیں اور بندہ گناہ کرتا ہے یہ بھی اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہے تو پھر ثواب اور عذاب یہ کیوں دیا جاتا ہے تو آگے جو آیتیں آ رہی ہیں یہ ان سب اعتراضات کے جوابات ہیں اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى بے شک رہنمائی ہمارے ذمے ہے یقیناً رہنمائی ہمارے ذمے ہے بات دراصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر کوئی چیز لازم اور واجب نہیں لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے اصل میں فیصلہ فرما دیا ہے اور رہنمائی کا وعدہ فرما لیا ہے اللہ رب العزت کی حکمت اور رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے اس لیے وہ رہنمائی کا خود ذمہ دار بن گیا یہاں لفظ اعلیٰ اعلی نہ اس میں لفظ اعلیٰ آیا یہ تاکید کے لیے ہے تاکید کے لیے بات کو پکا کرنے کے لیے ہمارے ہی ذمہ میں ہے بات سمجھ میں آ گئی اور بعض مفصرین نے اعلیٰ کو الا کے معنیٰ میں بتایا ہے تو اس وقت اس آیت کے معنی یہ ہو گے کہ جو شخص ہدایت پر چلتا ہے اس کا راستہ ہم ہی تک پہنچتا ہے اعلیٰ کس <الْحُدَر> کے معنی میں تو جو شخص ہدایت پر چلے گا اس کا راستہ ہم ہی تک پہنچ جیسا کہ اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ قَسْتُ اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ ہی تک سیدھا راستہ پہنچتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ قسط الصبیر میں بھی اعلیٰ علا کے معنیٰ میں ہے اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر بہت سارے اسباب قائم فرما دیے ہیں سب سے پہلا سبب انسان کے حواس سے ظاہری اور حواس باطنی حواس سے ظاہری سننے کی طاقت دیکھنے کی طاقت چھونے کی طاقت سونگھنے کی طاقت ذائقے کی طاقت اور حواس باطنی حصے مشترک خیال وہم حافظہ اور قوت وغیرہ وغیرہ تو یہ ایک سبب ہے ہدایت کے لیے اور دوسرا سبب عقل ہے عقل جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی رسولوں کو نہ بھیجتا تب بھی انسان اپنی عقلی قوت کی وجہ سے معرفت اور توحید کا مطلب تھا تو ایک سبب ہوا ظاہری اور باطنی دوسرا سبب آقل اور تیسرا سبب اللہ رب العزت نے پیغمبر بھیجے اور ان پر کتابیں نازل فرمائی شریعت اور احکام دیے اور چوتھا سبب امبیاں سلاۃسلام کے بعد ان کے جانشین علماء صلحہ اولیاء کے ذریعے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی اس کے علاوہ بے شمار دلائل ایسے موجود ہیں جو ہدایت کے اسباب بن جاتے ہیں اور اور اسی لیے دنیا کی نعمتیں آخرتی راحتیں یا دونوں جہاں کی دولتیں اللہ ہی سے مانگی جا سکتی ہے کسی دوسرے کو ہمارے ملک اور ہمارے ملک میں کوئی اختیار نہیں یہ دنیا اور آخرت ہمارے ہی قبضے میں ہیں ہے میں تم کو بھڑکتی آگ سے ڈراتا ہوں یہ لفظ آیا تھا روہ لی ہم اس کے لیے تنگی کا راستہ آسان کر دیں گے تو یہ جو آیت ہے یہ اس کی تفصیل اور تفصیل بھی بن جائیں گی کہ وہ تکلیف مشقت کیا ہے کہ میں تمہیں اس بڑک پی ہوئی آنکھ سے ڈراتا ہوں اور یہ ایک ان علینا اور ان لنا کی جو آیتیں ابھی گزرے گی یعنی ہدایت ہمارے ذمہ ہے اہم مالک جہاں ہیں عقیرت کے بھی مالک دنیا کے بھی مالک اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں آگ بھڑکتی آگ سے ڈراتا ہوں لا الا اس میں بدنصیب ہی داخل ہوگا تو آگے یہ اشقا بدنصیب کی خود ہی تفسیر فرما دی الزی کا و طلح بدبخت بخت کون ہے یا بد کون ہے اللہ زیبا طلّہ جس نے جھٹلایا اور روگردانی کی تو شقاوت بدبختی محرومی ناکامی کو کہتے ہیں شقاوت کی دو قسمیں ایک دنیاوی بد بختی اور ایک آخرتی بد دنیا کی بدبختی کیا ہے بیماری ہے تنگ دستی ہے شکست ہے ناکامی ہے ذلت ہے بدنامی وغیرہ اور آخرت کی شقاوت کیا ہے عبادت میں کوتاہی گناہوں کا ارتکاب بڑے گناہوں کا چھوٹے گناہوں کا ارتکاب نافرمانی کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ کی توفیق بھی میسر نہ آنا یہ آخری اخروی شقاوت ہے آخرت کی شقاوت جو دنیاوی شقاوت ہے یا عارضی ہے چند روزہ ہے جو اخروی شقاوت ہے یہ بہت اہم ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور دوس ہے ات قا زیادہ ڈرنے والا زیادہ پرہیزگار ضرور بچ جائے گا جہنم سے زیادہ پرہیزگار ضرور بچ جائے گا اس میں جو رہا ہے نا یہ تحقیق کے لیے ہے تحقیق کے لیے اتقا سب سے بڑا متقی تو سب سے بڑا متقی کون ہے جو شرک کی تمام اقسام سے بچتا ہو جسمانی اور قلبی اور نفسانی تمام گناہوں سے پرہیزگار ہو اور صاحب نفس مذکی اور مطمئنہ ہو جائے جیسا کہ ہم نے یا ایتو ہن نفس مطمئنہ میں پڑھا تو یہ آتقا ہے سب سے بڑا متقی تو یہ اس کو اللہ رب العزت فرما رہے کہ یہ ضرور بچ جائے گا الَّذی وہ مال اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے ریاکاری شہرت وغیرہ کے لیے یہ مال خرچ نہیں کرتا بلکہ پاکیزگی کے لیے اپنے درجات کو بلندی کے لیے اپنے درجات کی بلندی کے لیے یہ مال خرچ کرتا ہے یہ تزک کا سے نکلا ہے زکوٰۃ کا معنی بھی پاکیزگی کے آتے ہیں تو دونوں معنی ٹھیک ہے پاکستی اور افزائش بڑھنا ٹھیک ہے یہ دونوں معنی ٹھیک ہے یہاں پر یہاں پر اہل سنت وال کا عقیدہ ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعین امبیا علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہے بے شمار دلائل ہے اس میں سے ایک دلیل یہ سیوجن نبو العطفا ہے یہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت پر دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اطفاء فرمایا ہے جیسا کہ اس صورت کے شان نزول میں بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ امیہ بن خلف سب سے بڑا بخیل اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی سب سے بڑے سخی سخات کے تذکرہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہو رہا ہے تو اس لیے یہ آیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے اطقا تو سب سے بڑا درجہ انبیاء کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اور ایک اور آیت ہے اس میں بھی سورہ خجرات کی آیت اتقاکم یقینا سب سے بڑا متقی تم میں اللہ کے نزدیک جو ہے سب سے بڑا متقی متقبر یقیناً تم میں سے جو سب سے زیادہ معزز ہے اللہ کے نزدیک اتقاکم جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے بڑا پرہیزگار ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار امیا کے بعد اس امت کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالق ہیں تو دو لفظ آئے اس صورت کے اندر اشقا اور ات تو اشقا سے مراد کون ہے امیہ بن خان اور اتقا سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی یہاں یہ بات سمجھ میں آگے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نعمتٍ تجزا اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہ تھا کہ اس کا بدلہ دیا جائے مستدرک کے حاکم میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منفور ہے کہ حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عادت تھی کہ جس مسلمان کو کفار کے ہاتھ میں جس مسلمان کفار کے ہاتھ میں دیکھتے کہ قیدی ہے غلام ہے کفار کے ہاتھ میں تو اس کو خرید کر آزاد کر دیتے تھے جیسے کہ بہت سے واقعات آپ نے شان نزول میں پڑھ لیے تو یہ عموماً یہ کمزور غلام تھے جس کو حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کیا کرتے تھے حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد حضرت ابو کو ہافا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد ہیں حضرت ابو کو رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جب تم غلاموں کو آزاد ہی کرتے ہو تو اتنا کام کر لو کہ ایسے غلاموں کو آزاد کیا کرو جو بہادر اور قوی ہو تاکہ وہ کل تمہارے کام آ کے مقابلے میں تمہاری حفاظت کر تو اس کے جواب میں حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ آزاد کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں غلاموں کو آزاد کر کے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں بلکہ میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو آزاد کر دوں گا تو اعلیٰ ان کا مقصد کیا ہے علی شان پروردگار کی رضا کے سوا ان کا کوئی مقصد نہیں ہے بات رزا اس میں جو ضمیر ہے اگر رب کی طرف راجع ہو رب کی طرف تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان کا پروردگار ان سے ضرور راضی ہوگا ان کا رب ان سے ضرور راضی ہوگا یرا انقریب ان کا رب اس سے راضی ہوگا اگر اس میں یرزا کہ ضمیر اطقا کی طرف لوٹے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اطقار یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کو اللہ رب العزت کی طرف سے آخرت کے اندر جو عزتیں ملیں گی تو وہ خوش ہو جائیں گے حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے یہ اللہ کے کے بارے میں طرح ایکت آ رہی ہے بلکہ سورہ جحاح کے درمیان میں ہے کہ اس میں کا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے جس طرح یہاں پر ولاثرزا میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کتاب ہے یہاں پر ولاثیقر کا کا میں حضرت صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے تو یرزا کی زمین رب کی طرف لوٹے تو بھی ٹھیک اور یہ حضرت ابکر صدیق رضی بلکہ اطفاء یعنی حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے تو بھی ٹھیک ہے دونوں معنی ٹھیک ہے یہاں پر بات تو مجمع الحمدللہ واللیل کی مکمل ہو گئی. اب سورا ان جی انشاءاللہ کل کریں ابھی تک کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو پوچھ سکتے اللہ میم